وہ بھی انہی یہود بنی قینق کی طرح ہیں جو ان سے کچھ ہی مدت قبل اپنے برے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بنی نذیر کے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا جو فوری عذاب دنیا میں نازل ہوا تو اس بارے میں ان کی مثال ان کفار قریش کی ہے جن پر میدان بدر میں اللہ کا عذاب نازل ہوا یا بنی قینقہ کے یہودیوں کی مثال ہے جنہیں ابھی کچھ ہی دنوں قبل ان کی بدحدی اور شرارتوں کی وجہ سے مدینہ سے جلاوطن ہونا پڑا ہے بنی قینق کی بدحدی اور پھر ان کی جلاوطنی کی تفصیل اس صورت کی تفسیر کے مقدمے میں آپ سماعت کر چکے ہیں